زمین و زمان تمہارے لیے حبیبی حبیب سیدی سید یا رسول اللہ, اللہ, اللہ زمین و زمت تمہاری کنو مکان تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زماں تمہارے لیے مکینو مکان تمہارے لیے لیے ہاں ہل میں زبان تمہارے لیے بدل میں ہے جاتی یہاں تمہارے لیے ہمارے تمہاری ریے مینو مکا تمہارے ریے زمین زمک تمہاری ریے مکینو مکا تمہارے ریے تمہاری چمک تمہاری دھمک تمہاری جھلک تمہاری ہک تمہاری چمک تمہاری دھمک تمہاری جھلک تمہاری بہک زمینوں پلک سما کو سمک زمینوں پل سما کو سمکا نشان تمہاری لیے زمینوں تمہارے لیے مکینو مکان تمہاری چونو تمہارے لیے بنے دو جانا تمہارے تمہاری آکا زمینوں زماں تمہاری جنا میں چمل چمن میں سمن میں جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں دل دلہا سزائے ایسے مل سزائے ماں تمہار لیے مکینوں مکان تمہارے لیے اور اشارے سے چاند چیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے کو دیا تمہاری لیے و زماں تمہارے لیے مکین مکان تمہاری ریے سبا بابو چلے باغ پھلے وہ لے کے تلے سنا میں تلے سنا میں کھلے رضا کی زماں تمہارے لیے زمین زماں تمہارے تمہارے لیے چینو چنا تمہارے لیے ارے پر جمع, جمع تمہارے لیے زمینوں زمین زمان